اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن ََََََََََحمۃ بلانا جو آج کا سبق ہے اور حدیث نمبر چار جو گزشتہ ہے النا تمن اللہ وَََََََََن شيف وہ گزشتہ کل کا سبق ہے لیکن بعد میں کہا کہ ترکیب نہیں سمجھ میں آئی تو اس کی ہم ترکیب دوبارہ سے کریں گے لیکن ترکیب کریں گے آگے والے آج کے سبق کی ترکیب کے ساتھ پہلے آج کے سبق کو دیکھئے گا شیخان کی ترکیب ہم کریں گے لیکن آخر میں ٹھیک ہے اب پہلے آپ آج کی حدیث کو سن لیجئے حدیث نمبر پانچ المالس بل امانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المجالس بال المجالس کو ہم رفع پڑھیں گے ضمہ پڑھیں گے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدہ مرفوع ہوا کرتی ہے بالامانتی الامانتی کو جر پڑھیں گے کسرہ پڑھیں گے کیونکہ اس پر با جارہ داخل ہے با کیا دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو کسرہ زیر دیتا ہے اس لیے اس پر کیا ہوگا کس طرح یعنی زیر آئے گی المجال امانا اللہ اکبر یہ ہو گئی ہے بھارت المجالس مجلس کی جمع ہے جہاں پر کئی سارے لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہتے ہیں نا مجلس مجلس بیٹھنے کی جگہ ہے ویسے لیکن جہاں پر کئی سارے لوگ بیٹھ کر کسی حوالے سے بات کرتے ہیں کوئی مشورہ کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے مجلس اس کی جمع ہے مجالس کیا جمع ہے مجالس تو مجلس کی جمع ہے کیا چیز مجالس جی جہاں پر کئی سارے لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں بالامانہ امانا باز ہے الامانہ الامانت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو بذریعہ حفاظت کسی کے پاس رکھنا یہ امانت کہلاتا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے بندے کے پاس بذریعۂ حفاظت نگرانی کے لیے حفاظت کے لیے دوسرے کے پاس رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے امانت کہتے نا کہ میں نے فلاں فلاں کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے یا میرے پاس فلاں کی کوئی چیز امانت ہے یعنی اس نے بذریعہ حفاظت حفاظت کے لیے میرے پاس رکھی ہوئی ہے تو یہ امانت کہلاتی ہے اب اس کا جو لفظی ترجمہ بنے گا المجال مجلسیں امانت ہوتی ہیں کیا ترجمہ بنتا ہے مجلسیں امانت ہوتی ہیں اب کیا مطلب مجلسیں امانت ہوتی ہیں مجلس تو امانت تو نہیں ہوا کرتی اس کو تو اٹھا کر کسی بندے کے پاس نہیں رکھا جاتا بلکہ مجلس میں جو کی ہوئی بات ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے یعنی تین سے چار لوگ یا چار سے پانچ لوگ یا پانچ سے چھ لوگ بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں یا ایک سے دو لوگ یا دو سے تین کتنے کئی بھی افراد جو مل بیٹھ کر آپس میں بات کرتے ہیں اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جس کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا تو اب وہ جو مجلس کی بات ہے وہ امانت ہے ہر ایک شخص کے پاس جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اس میٹنگ میں حصہ لیا ہے تو اب اس کی ہر ہر بات وہ کیا ہے ہر ایک کے پاس امانت ہے اگر وہ بات ایسی ہے کہ جس کو سامنے کرنے میں کسی کے لیے خطرہ ہے کسی کے لیے پریشانی بن سکتے یا کسی کا راز ہے لیکن اگر کوئی بات ایسی ہی ہے کہ جس کے ظاہر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے کسی کی آ, آ, کسی کا کوئی راز فاش نہیں ہو رہا کسی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بن رہا تو پھر ایسی بات کے ظاہر کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے یا اگر میٹنگ کے اندر کسی مشورے کے اندر کسی مجلس کے اندر ایسی بات کی جائے کہ جس میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے خطرہ ہو تو پھر اس بات کو ظاہر کرنا ضروری ہوگا اس بندے کو بتانا ضروری ہوگا کہ جس کے لیے وہ خطرہ ہے کیونکہ خود دوسری حدیث ہے مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس کی بات کیا ہوتی ہے امانت ہوتی ہے المجال سبانا اللہ حرام او فرض انحرام او اختاح و بےغیر حق تین چیزوں کو مستثنا فرمایا اس حدیث کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجلس کی بات تو امانت ہوتی ہے لیکن اگر مجلس میں یہ مشورہ کیا جائے کسی کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں تو پھر وہ مجلس امانت نہیں ہوگی بلکہ وہ ایسے شخص کو بتانا ضروری ہوگا کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام کر لے کہ بھائی آپ کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا جا چکا ہے کہ ایسا مشورہ ہو چکا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا لہذا آپ اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں اگر اس مجلس میں شریک آدمی اس آدمی کو جا کر یہ بات بتاتا ہے تو یہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں ہوگی بلکہ عین ایمان ہوگا اور ایک مسلمان نے گویا کہ اپنا فرض نبھایا ہے کہ کسی مسلمان کی حفاظت کی ہے نمبر دو اور فرض میں یا کسی کے حوالے سے کسی کی عزت لوٹنے کے بارے میں مشورہ کیا ہو کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہو کہ جس میں کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہو کسی کی عزت چھالنے کے لیے مشورہ کیا گیا ہو تو پھر اگر کسی شخص کو اس متعلقہ شخص کو جا کر کوئی خبر دے دیتے ہیں مجلس والوں میں سے کہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کیجئے گا آپ کے خلاف ایسا ایسا مشورہ ہو چکا ہے ایسی ایسی رائے قائم ہو چکی ہے لہٰذا ایسا بتانے والا بھی خائن نہیں ہوگا بلکہ عین مومن ہوگا اور افتتاح مال بغیر حق یا بغیر حق کے کسی کو مال کسی کے مال کو لینے کے لیے مشورہ کیا جا رہا ہو مشورہ ہو چکا ہو کہ کہاں کے آج رات فلاں کے مال پر فلاں کے گھر میں ڈاکا ڈالا جائے گا تو اگر انہی مشورہ والے لوگوں میں سے کوئی جا کر اس گھر والے کو بتا دیتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کا انتظام کر لیجئے تو پھر یہ خائن نہیں ٹھہرے گا کیونکہ یہ بات امانت ہی نہیں ہے بلکہ اس طرح کرنا اس پر لازم تھا اور اس کا حق تھا کہ وہ ایسا کرتا تو بہرحال مجلس کی بات امانت ہے جو بات مجلس میں ہو وہ امانت ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجلس میں ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس کا پردہ رکھنا ضروری ہوتا ہے جس کا پردہ رکھنا, رکھنا ضروری ہوتی ہے کسی کے گھر کی بات ہوتی ہے کسی کی عزت کی بات ہوتی ہے اب اگر اس بات کو سر سرہام اچھالا جائے اور بازاروں میں اسے اچھا جائے بازاروں کی رونق بنا لیا جائے تو اس انسان کی عزت کیا ہو جاتی ہے خاتمہ مل جاتی ہے لہذا ایسی باتوں سے اشتراک کرنا چاہیے جس میں کسی کی عزت پر آنس آئے لیکن اگر کوئی بات ایسی ہے جس کے ظاہر کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے کوئی حرج ہی نہیں ہے بلکہ ایک اچھی بات ہے مثلا ایک آدمی چند لوگوں کو بٹھا کر یہ بات کرتا ہے میں محلے میں لوگوں کے لیے اپنی سوسائٹی میں اپنے ٹاؤن کے اندر میں لوگوں کی اچھائی کے لیے ایسا کام کرنا چاہتا ہوں اور ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں یہ میرے ارادے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں پھر ان سے بھی کوئی رائے لے لیتا ہے وغیرہ وغیرہ اب اگر اس مشورے والوں میں سے کوئی باہر جا کر یہ بات کرتا ہے تو بھائی فلاں آدمی اس ٹاؤن میں لوگوں کی بلائی کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کسی کو بتائے گا بھی تو وہ بھی اس کی تعریف کرے گا اور اس کی تاریخ میں الاد بانتا چلا جائے گا تو اب یہ ایک اچھی بات ہے اس میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ کام کرنے والے کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے لیے بھی کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے بلکہ اس کا سر مزید فخر سے بلند ہوگا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ ہر وہ بات کے جس میں کسی کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو کسی کی آ, آ, عزت پر کوئی آنس نہ آتی ہو تو اس بات کے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی کے لیے کوئی خطرہ ہو خود اس مشورے والوں میں سے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی ایسی نہ حق مشورہ ہوا ہو تو پھر لازم ہوگا کہ اس کو بتانا وہ پھر امانت نہیں چلائے گی وہ اسے نہ کہلائے گی تو یہ چیزیں ہم نے کہاں سے نکالی ورنہ تو مطلق کہہ دیا مجالس دل امانا یار مجلس کی بات امانت ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیگر احادیث سے اس چیز کو مستثنا قرار دے دیا دیگر حدیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر ایسی ایسی بات ہو تو وہ کیا ہے امانت نہیں کہلائے گی آئی بات سمجھ المجالس بل اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ مجلس کی بات امانت ہوتی ہے مجلس کی بات امانت ہوتی ہے لہٰذا اسے کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے المجالس سبانا لفسی معنی ویسے دیکھیں گے تو کیا منتا ہے مجلس امانت ہوتی ہیں لیکن چونکہ اردو کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کوئی معنی نہیں بنتا مجلس ہے کیا امانت ہوتی ہے مجلس سے تو امانت نہیں ہوتی لہذا مجلس میں کی ہوئی باتیں امانت ہوتی ہیں تو المجل امانا مجلسوں کی بات امانت ہوا کرتی ہے لہذا جس طرح انسان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ کسی کی رکھی ہوئی امانت کی حفاظت کرے وہ کسی اور کے حوالے نہ کرے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اسی طرح اس مجلس کی بات کی بھی حفاظت کرنی ہے وہ کسی کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرنی بلکہ اپنے اندر ہی رکھنی ہے انسان کے من کو ایسا ہونا چاہیے ہر انسان کے من کو کیا ہونا چاہیے سمندر ہو جانا چاہیے کہ اس میں جتنے بھی ذرات آئیں وہ اپنے اندر سمولے وہ کبھی باہر نہ پھینکے ساحل کی جانب بلکہ جتنے بھی راز ہوں لوگوں کے وہ پنہا ہو جائیں وہ اس طرح سے دل کی لکیر پہ جب ہو جائیں کہ وہ کبھی وہاں سے نکل نہ سکیں انسان کو ایسا ہونا چاہیے ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے راز لوگوں کے اس کے پاس اس طریقے سے آ جائیں کہ وہ کبھی بھی واپس حلق کی جانب آ ہی نہ سکیں جاتے ہوئے تو وہ حلت سے اتر جائیں کانوں کے راستے سے ہوتے ہوئے دل و دماغ میں تو بس جائیں لیکن پھر دل و دماغ سے یا دل سے کبھی بھی باہر نہ آئے انسان کو ایسا ہونا چاہیے کبھی بھی کسی کا راز کو اوپن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اگر ان دونوں کا مقابلہ بھی اس طریقے سے آ جائے ایک دوسرے کی دشمنی پر اتر آئیں ایک دوسرے کی جان پر اتر آئیں ایک دوسرے کی جان لینے پر تو اتر آئیں لیکن کبھی پھر بھی اس کا راز فاحش نہیں کرنا چاہیے انسان کو ایک ایسا ہونا چاہیے پر ایک مومن کی علامت بھی یہی ہونی چاہیے کہ کبھی کسی کی عزت کی بات اگر آپ کے پاس آ چکی ہے کبھی کسی کا راز آپ کے پاس آ چکا ہے آپ کی جان کٹتی ہے تو کٹ جائے آپ کا اگر وہ آج دوست ہے تو کل کا اگر وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے ہزار ہاں وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر جائے لیکن آپ نے کبھی بھی اس کا راز کسی کے سامنے پوچھ نہیں کرنا اور نہ ہی کبھی اس کے سامنے ہی اس کو یہ بات کر کے ملامت کرنا ہے کہ ہاں آپ کا راز میرے پاس ہے کبھی جتلانا بھی ہی ہے اور کبھی کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا یہ ہر کسی مومن کی علامت ہونی چاہیے کہ انسان کے پاس اگر راز آ جائے تو وہ اسے اس کیا کرے پوچیدہ رکھے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ سے جو جن سے خواتین کی تو کہتے ہیں نا کہ بات بالکل ٹھہرتی ہی نہیں ہے اس وقت تک صبر ہی نہیں آتا کہ جب تک اس بات کو کسی کے سامنے کیا نہ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کے دل کو کیا ہونا چاہیے خود انسان کو کیا ہونا چاہیے ایک سمندر بن جانا چاہیے اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں جتنے بھی راگ آ جائیں وہ اس میں بس سنبھال کے رکھنے ہیں اور صرف کس لیے رکھنے ہیں کہ ایک مومن کی شان ہے یہ بس من ستارہ اللہ ستارا مسلم صرف اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اگر آج میں اس ایمان والے کی اس اس عورت کی اس مرد کی یا اس انسان کی اگر میں عزت رکھوں گا یا رکھوں گی تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی میری عزت رکھیں گے کون سا انسان ہے کہ جو گناہ نہیں ہے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو انسان دیکھے وہ کتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے پلے وہ ظاہر میں کچھ بھی ہے لوگ اسے کچھ بھی سمجھتے ہیں بہت نیک سمجھتے ہیں بہت پارسا سمجھتے ہیں لیکن وہ اگر من میں جھانکتا ہے تو بہت ہی دار ہے من آنم کے من دانم میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کیا ہے لہٰذا اگر کسی کا راز رکھے گا تو کل قیامت مت والن اللہ تبارک سے پتہ کیا فرمائیں گے حدیث خود سے اللہ تبارک پتلوں سے قریب لائیں گے اور اسے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تو تنہائی میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا رہا لیکن میں نے تیرے ہی پردہ پوشی کی ہے لہٰذا جا آج بھی اس محشر کے میدان میں جہاں پر دنیا کا ہر ہر ذرہ حاضر ہے میں آج بھی تیری ستاری کرتا ہوں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں جا تیرے گناہ فرما دیے خدا دیس ہے من ستارا مسلم اللہ ملق عامہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے جو کسی مسلمان کے عائبوں کو چھپاتا ہے اللہ تبارک قیامت و تعالیٰ کل قیامتوں کو چھپائیں گے من سطریامہ تو کون سا انسان ہے کہ جس کے عائب نہیں ہے کون سا انسان ہے کہ جو گناہگار نہیں ہے تو کون نہیں چاہتا کہ اس کے کا کل قیامت دن پردہ ڈلتا رہے جیسے دنیا میں ڈلا ہوا ہے کل قیامت کو بھی ایسے ہی پردہ ہی رہے کون نہیں چاہتا تو جو جو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے کسی انسان کا راز کبھی کسی کے سامنے نہ کرے کتنا آسان سا نسخہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے جی ہاں بس کسی کا راز اپنے پاس آ جائے جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن کبھی راز اس کا کسی کے سامنے کھلنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اس کو بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں مجھے آپ کا یہ راز مجھے آپ کی یہ بات معلوم ہو چکی ہے المجالس بالامان کیا ہے مجلس مجلس کی بات امانت ہوا کرتی ہے ترکیب دیکھیے گا المجالس مفتا بل امانت ضرف مستقر خبر ٹھیک ہے بال امانت مستقر خبر تو یہاں سے سمجھ لیجیے تو کل کی ترکیب بھی آسان ہو جائے گی بازار العمانت مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہوں گے سبتا ویا کے ثابتن سبتا یا ثابتن کے سبتا پھیل کے یا ثابتن اس میں فائل کے اب ترکیب کیسے بنے گی المجالس ثبت امان المجالس ثابتن بالامانہ پہلے ثبتہ فیل اس میں ضمیر فاعل اور فیل اپنی ضمیر فاعل اور متعلق یعنی بالامانہ جار مجرور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی المجالس مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس خبریہ پہ دوسری طرح ثابتن سیا اسم فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق بالامانتی متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی المجالس بالعمان المجالس مبتدا بال امانت مستقر خبر بازار الامانتی مجرور جار مجرور مل کر متعلق ثبت فعل کے یا ثابت ان اسم فائل کے اس میں ضمیر فائل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے یا فائل اپنی اور متعلق سے مل کر شیوا جملہ ہو کر خبر خبردا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی کیا کہتے ہیں آئی ترکیب سمجھ تو گزشتہ ترکیب بھی ایسی ہی ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی ذرا نظر ڈالیے من اللہ من النات مبتدا ہے من اللہ ظرف مستقر خبر ہے پھر وہی جار من جا ال لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق فعل کے یا سابط ان اس میں فائل کے ثبت فعل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریاں ہو کر خبر کیا میں سائل اپنی زمین فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں آتفہ معطوف آلے پہلے والا جملہ چونکہ اس پر عاطف ہے اس پر جھکاؤ ہے بعد والے جملے کا پہلے ماں ہوتی ہے بعد میں بیٹا یا بیٹی آتے ہیں ٹھیک ہے تو معطوف علیہ پہلے اس کے بعد کیا چیز معطوف پہلے کیا ہے ماتو فالح اور بعد میں کیا ہے محتوف ٹھیک ہے ماتو فالح اور محتوف اللہ و الحجل واہر فاطف واہر فاطف الحت مبتدا مینش شی طان زرف مستفر خبر الحج اللہ تو مبتدا من, من جار الشیطان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سب فعل کے یا اس میں فائل کے سبت فیل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر خبر یا صابت ان اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ ماتوفہ پہلے معطوف عالیہ تھا بعد میں معطوف بنا تو وہ بیچ میں عرف عاطف ہے تو معطوف علیہ محتوف سے مل کر محتوف ماتوفال مل کر جملہ محتوفہ یہ پہلے والے کی ترکیب ہے الناط من اللہ الناۃ مبتدا من اللہ کی ضرور مستقر خبر الر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریہ ہو کر محتوف علیہ عاطفہ الحجلہ تو من شیطان الحجلہ تو مبتدا مین شیطان ضرف مستقر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محتوف محتوف اور ماتوف عالیہ مل کر جملہ محتوفہ آج کی المجالس بال امان المجالس مبتدا بال ظرف مستقر خبر المانت مجرور جار مجرور مل کر متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر خبر یا سابت الگ اس میں فائل کے فعل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ, جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آئی بات سمجھ چلیے آپ لوگ تکرار کیجیے گا جن کو آتی ہے ترکیب وہ ان لوگوں پر محنت کریں کہ جن کو ترکیب نہیں آتی ان کو ساتھ چلائیں ٹھیک ہے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک دم سے سب کو سمجھ میں آ جائے کچھ کو گزارا آتی ہے کچھ کو بہتر ہو جاتی ہے کچھ کی بالکل گزارا گزارا ہوتی ہے تو یہ سب مل کر کام چلتے ہیں آپ لوگ کو میں نے کہا تھا الگ سے گروپ بنا لیجیے تکرار کا اور اس میں آپ لوگ کیا کیجیے تکرار کیجیے جن کو ترکیب آتی ہے